Oh. <coughs> آپ اگر آپ دیکھے جبریل علیہ آئے تھے سیدہ مریم کو سیز دینے کے لیے جب وہ فیض دینے کے لیے تشریف لائے سیدہ مریم تھی جبریل تھا نور فیض دیتا کیسے وہ سہد لیتی کیسے تو اللہ نے فرمایا تھا گرو ہونا سات مچھلنا احمد صاحب گنگوہی کی کتاب امداد السلو اس میں دیکھیے کیا لکھا ہے صحیح آیت تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین نور سے مراد حضور نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے صاحب نے بھی لکھا کہ نبی علیہ کی ذات پاک نور ہے میرے دوستو اور بزرگوں قرآن کریم کی اس آئے مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تحبیب نور ہے ہلو الحمد للہ میرے دوستو اور بزرگوں آپ نے جناب سعید صاحب کی تقریر سنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رول موضوع میں درج تھا وہ انہیں بھول گیا کہ وہ قرآن پات سے سب سے پہلے استعمال کریں گے قرآن پات سے انہوں نے آیت ضرور پڑھی لیکن اس آیت کا ان کے مسئلے سے ذرا بھی تعلق نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کا ذکر ہے نا تو آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ ایپ پڑھتے تھے آدم علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کا ذکر ہے نا تو آدم اللہ السلام کے بارے میں یہ ایپ پڑھتے تھے بھائی ربو کل ملائق ان بشرم مِن <تِين> oh. اس کے ساتھ پڑھتے کہ ان خالق نور کوئی ایسی آپ ہی پڑھتے نا تاکہ ہمیں پتہ چلتا البتہ انہوں نے چونکہ آج لکھ دیا ہے کہ جو رسول اقدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے یہ مول نعم الدین صاحب اپنے آم دردا کے ترجمے پر لکھتے ہیں اور انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو قرآن پاک میں جا بجا کافر فرمایا گیا ہے آج انہوں نے پہلے مناظرے میں اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا آج سے پہلے کہا کرتے تھے جو حضور پاک کو بشر کہے وہ کافر اور آج مولوی نعمود پر پہلا کفر کا فتوا جڑ دیا انہوں نے پھر دیکھیے یہ کھڑے اس بات پر ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا میں مدعی ہوں اور نور کے مسئلے پر مدعی ہوں اور الحمدللہ جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے آئے ساری بشریت والی پڑھتے گئے تو الحمدللہ ایسے ایک دو مناظر اگر بریلویوں کو اور مل گیا تو ہمیں مناظرے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی وہ بھی باتیں مانتا جائے اس کے بعد انہوں نے یہ آیتیں کریمہ پیش کی کا جا کو اللہ ہے نوروم و کتاب ال مبین جو میں نے بات پہلے کہی تھی نا کہ مول سعید صاحب کو قرآن نہیں آتا اگر یہ ساتھ آگے پڑھ دیتے یادی بہلا و من تابع رضوان صبل السلام و یخر جو منظمات النور ب یاد عمرات مستقیم تو کتنی مرتبہ قرآن میں ہدایت کا لبساتھ آ گیا تو پورے ہدایت کا انکار کس نے کیا تھا یہ بھی شعید صاحب نے مانا کہ آیت میں متصرین کا اختلاف ہے بعد قرآن کو نور کہتے ہیں بعد اسلام کو نور کہتے ہیں بعد حضور پاک کو نور ہے تو ساری دنیا جو قرآن قرآن نور ہدایت ہے یا نہیں <sniff> اسلام نور ہدایت ہے یا نہیں تو حضرت محمد الرسول علیہ وسلم نورے ہدایت ہے یا نہیں <Robot> आ, تو دیکھیے اسی لیے تو یہ ڈرتے تھے کہ کہیں مجھے قرآن پاک کی آیت پوری نہ پڑنی پڑ جائے اور پھر قرآن پاک میں اللہ مبارک و تعالیٰ نے جو خود وزارت فرمائی ہے اسے بھی ان کو مان لینا چاہیے تھا یا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جا کم برہان میں رب و انہ کم نورم مبینہ اب یہ نچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز نازل فرمائی ہے اس کو خدا تعالیٰ نور ہے اور وہ ہے قرآن تو قرآن پاک کی تفصیل سب سے پہلے قرآن پاک سے کرنی چاہیے یا نہیں یا ست جا کم برہان میں انحم نور مبینہ اب دیکھیے اس میں نزول حضرت جابر عبداللہ سے مروی ہے تو آپ اندازہ لگائیں سورت اور میدہ کی یہ آیت ہے تو جب قرآن پاک نے خود تفصیل بیان فرما دی تو یہ مولوی احمد اداکار صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی نصورت قطیا کے خلاف کسی اور کا سال پیش کرنا جائز گا نہیں تو دیکھیے انہوں نے قرآن پاک کی نشے کبھی کو چھپایا اور اقوال پڑھنے شروع کر دیے جو مجمل تھے کیونکہ وجود کا لفظ بھی ما یوجا دو پیمانوں میں آتا ہے خدا کا وجود ہے یا نہیں لیکن جسم نہیں ہے تو اس سے ان کا سیدھا ثابت نہیں ہوتا خدا کی ذات دات ہے یا نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے اس لیے انہوں نے پیش یہ کرنا تھا نام دیا مولانا خانوی ریم تو لا رہا تھا حضرت گنگوئی ریم تو لا رہا تھا ہم نے بات بات کی تھی کہ اتنے حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں یہ ایک حوالہ پیش کریں کہ حضرت خانوی ریم تو لالا نے فرمایا ہو کہ حضرت ان میں نور ہیں کہ بشریت کا میں انکار کرتا ہوں رول معنی میں گیلوانوں میں ان کو نور لکھا ہو کہ آپ کو بجن نہیں مانا جائے گا اور یہ جو ان کا پیتا انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں یہ انہوں نے کہا ہے نا کہ کسی آیت کا ترجمہ انہوں نے پیج دیا ہے کہ اللہ کے اللہ نے فرمایا ہو میں نے اپنے نبی کا ظاہر باطن ایک جیسا نہیں رکھا یا اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میرا ظاہر باطن ایک جیسا نہیں ہے تو ان لوگوں نے اس مسئلے میں قرآن پاک کی آیتوں کو آدھا آدھا پڑھا اور لا کا کچھ چلا پر عمل کیا تو کیا ان کے لیے اس چیز کی گنجائش تھی اسی لیے یہ قرآنی مسئلے پر نہیں آتے تھے یا بھی ہلا چھوڑا قرآن میں جو تھی کہ اندر نہ ہم نے اتارا آپ کے ساتھ نور یہ قرآن پاک اوپر سے اترا ہے نا رہی یہ بات فرمایا فلاح دینا امن ہو کہی نہ رو گ تب ان نور اللہ ان ڈا مارو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پرانے پاک میں یہ بتا دیا کہ نور سے مراد یہ پرانے پاک ہے لیکن میں اس بحث میں پھر دیکھتا ہوں کہ یہ نور ہدایت ہے قرآن یا کچھ اور <تصفيق> نور ہدایت ہے نا <تصفيق> نور ہدایت تو گیرے باس ہی نہیں یہ تو ہم نے مدھو میں لے دیا ہوا ہے کہ ہم نبی رقبت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو نور ہدایت ہی مانتے ہیں جو ان کے نور ہدایت کا انکار کرتا ہے وہ حضرت کا امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہے آپ نے تابق کو یہ کرنا ہے کہ یہ جو عقیدہ نعم الدین کا ہے یا تو اسے کافر کہہ دو آج کھل کر کہ اس نے جو کہا تھا کہ نبی کو بچن کرنے والا کافر ہوتا ہے آج آپ نعم الدین کو کافر نام لے کر نہیں کہہ رہے انصاف یہ ہے کہ نام لے کر کہنا چاہیے جن میرے بزرگوں کا نام لیا ہے ان میں سے کسی نے بعد کا نام اصول رکھا تو پیر میں یہ بات لکھی تو نور ہدایت ہی لکھا نا لفظ ذات اور وجود کی وضاحت کریں اور اس کی وضاحت صرف یہ ہے دیکھیے جی, میں نے پہلے بھی مثال دی تھی میں چاہتا ہوں کہ فلاح مولانا انسان صورت ہیں اور فرشتہ تیرت ہیں یا فرشتہ کہنے سے انسانیت کی نفی نہیں لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ فلاں فرشتہ جبراہل فرستہ انسان نہیں تو بات سمجھ رہا ہے نا مولوی صاحب کو اپنا دعویٰ بھول گیا ہے مولوی صاحب نے یہ ثابت کرنا ہے یا تو ایک آئے توڑ کر پڑھ دے کہ اللہ کے نبی کا ظاہر باطن ایک نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے یا یہ خدا نے بتایا ہو یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا ایسا ہو جیسے ہم کہتے نہیں بلکہ نوری مزلو کا نہیں تو اسی طرح یہ اعلان کر دیں کہ حضرت نے خود فرمایا ہوں میں انسان आ, نہیں है ہوں है? اور انسانیت کی نفی کے بعد یہ لوٹا حوالہ پیش کریں قرآن سے پیش کریں قیامت تک پیش نہیں کر سکتے اللہ वा, کے نبی کی عدیل سے پیش کریں قیامت تک پیش نہیں کر سکتے دکھا ہنفی کی کسی کتاب سے پیش کریں یہ قیامت تک پیش ہے حضرت مجد الفطانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آل جو سرتاج اولیاء ہیں وہ بھی مقتوبہ شریف میں فرماتے ہیں آ برادر محمد الرسول اللہ با آ الوب شان بشر بود دیکھیے دونوں باتیں مانی آپ کی شان کا بلند ہونا بھی مانا اور آپ کی بشریعت بھی مانی تو ایک ہے آپ کا جن سے بشر ہونا یہ تو الحمدللہ یہ جو وعدوں میں کہا کرتے تھے کہ دیوگر بھی کافر ہیں نیم الدین کے کہنے سے کہ یہ حضرت کو بشر مانتے ہیں آج انہوں نے پہلی ہی مان لیا کہ جو حضرت کو بشر نہیں مانتا وہ کافر ہے ہے اپنے قبر پر مور لگا کر آج انہوں نے مناظرہ شروع کیا ہے آپ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا تو ہم جو اپنا پیتا واضح کر رہے ہیں دیکھیے لالت القدر رات ہے یا دن رات ہے نا ہم جب شمار کریں گے تو اسے رات ہی کہیں گے لیکن جب اس کی شان کا مسئلہ آئے گا تو ہزار مہینوں کے دل بھی ان پر قربان کر دیے جائیں گے تو اسی طرح آ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم دل سے بشر میں ہیں اور آپ کی نور ہدایت آپ کا اتنا واضح ہے کہ جبریل بھی اس مقام کو جان کر دیکھ نہیں سکتا نیکایل بھی اس مقام کو جان کر دیکھ آپ اپنے دعوے کو سمجھیں آپ نے دلیل وہ پیش کرنی ہے نور کا لوج اور بشریت کی نبی ہو جس طرح آج کا آپ دنیا کو ہیں اور جس طرح آپ کے نیم الدین نے لکھا ہے یہ یاد رکھیں وہ کسی نے کہا تھا جو انہوں نے تقریر کی کہ جی آج کل ہم شہزادی سے شادی کرنے کی فکر میں ہیں نے کہا کچھ کام آدھا ہوگا آدھا ہوگی آدھا رہتا ہے کہ آدھا کیسے دونوں راضی ہونے چاہیے میں راضی ہوں اس کا پتا نہیں تو اس طرح جانتا کہ یہ دونوں باتیں کٹھی نہ پیش کرے گا کہ نور ہیں اور بشر نہیں اس وقت تک یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آدھا بھی ہوا کچھ بھی اب کوئی یہاں ہی بات ہے کہ میں شہدادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں راضی ہوں تو آپ سمجھیں گے آدھا کام ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا نا اس لیے صرف نور کی روایات پڑھنا آیت پڑھنا اور ابھی چھوڑ جانا قرآن سے بد جانتی کرنا اور ان آیتوں کو چھوڑ جانا جن میں سات قرآن کو نور کہا گیا ہے اللہ نے خود فکری کی ہے یہ کرے گا جانا گرم بنا بھرا پھر جانا میں نے قرآن مجید قربان حمید کی ایک آئے کریمہ تلاوت کی تھی سب سے پہلے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا مولانا کہتے ہیں کہ کا پہلو ہی نہیں مسئلہ نورانی اس کے ساتھ میں نے پہلے ارد کیا تھا کہ خلیفہ بنایا کیوں جاتا ہے اس لیے کہ ایک ایسی ذات تو ہونا ضروری ہے جس کی سو دہتے ہوں میں نہیں کہہ رہا بیضاوی اٹھا کر دیکھیے کازی بیزابی روحل مانی اٹھا کر دیکھیے نے لکھا ہے سلاب الدم سی جہدین دو کہوں والے آدمی کا ہونا ضروری ہے ادھر سے فیض لے ادھر سے دے حقیقت میں نور اور ظاہر کے اندر بشر ہو جس طرح کی اختیارات سلام حقیقت کے اعتبار سے نور تھے ظاہر کے اعتبار سے بشر بن کے آئے مولانا نے کہا جی آدھی آج پڑھتے ہیں لا تقرب اس آگے نہیں پڑھتے ون تم ستارا آگے لکھا یادی بے ہلا بے ہدایت کا ذکر ہے تو کی ذات نور ہو تو کیا پھر ہدایت نہیں مل سکتی ہدایت نہیں مل آمد آمد آمد دوسرا آپ کا یہ کہنا اس میں کئی اقوال ہیں تو کیا جتنی تصویریں ہوتی ہیں وہ ساری تصویریں حجت نہیں ہوتی کیا جو بتائیں قرآن بھی نور مانتے ہیں مصطفیٰ کی ذات بھی نور مانتے ہیں پورے ہدایت بھی مانتے ہیں بزرگ کی ذات سے مولانا تھانوی صاحب بڑی ہے واحد سے دی لیکن قرآن میں آتا ہے تو یہاں اوپر سے نازل ہوا ہے قرآن ہے تو قرآن کے بارے فرمایا گیا قرآن نور ہے نبی کی ذات نور نہیں مولانا تھوڑا سا مطالعہ کر کے آتے تھانوی صاحب کی کتابوں کا تو آپ یہ کام نہ کر سکتے سب صفحہ نمبر پچیس میں پڑھ رہا ہوں کہ یہاں سولن بدل بطور تفصیل ہے فکرن سے یہاں بھی اندل کا معمول لفظ رسول للوا کے ہوا اب بتائیں جناب آپ نے کہا تھا کہ یادی بہلّا یا ہدایت کا ذکر ہے مولانا غالباً آپ نے کو پڑھائی اگر نے پڑھی ہوتی صحت استراج تو ان کے سامنے موجود تھی صحت امتیاز موجود نہیں تھی ہم وہ ہیں جو نبی کی جہت اشتراک کی بنا پر آپ کی بشریت مکھدہ بھی مانتے ہیں صحت امتیاز کے اعتبار سے نبی کی نوران جب بھی اور دیکھیے حضور تو صرف نور آپ نہیں مانتے اللہ فرماتا ہے اللہ تو ان کو تھا نبی علیہ کرا شرام کے بارے میں سواس فرماتا ہے پھونک ماری جاتی ہے نا تو نور ہدایت مراد ہو گئے نا بات تو اصل میں یہ ہے کہ ذات کس طرح ثابت <تسجل> ہوگی حضرت جبریل علیہ السلام ذات نور ہیں سب مانتے ہیں <تسجل> <تسجل> <تسجل> حضرت جبریل کے باپ ہیں نہیں ان کی والدہ ہے ان کی اولاد ہے جبریل امین جب بھی دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کبھی یہاں رہ کر کھانا کھایا کسی کے ساتھ تو دیکھیے جو اندر سے نور ہوتا ہے اور باہر سے بشر ہوتا ہے اس میں بشری لواجمات نہیں ہوا کرتے حضرت علیہ السلام کی کتنی بیویاں ہیں بڑا جی حضرت کا مزاق کا آپ کہاں ہے جبرا السلام کا تو دیکھیے ذات نور اگر ثابت کرنا ہے تو یہ ماننا پڑے گا ایسی یادیں کرنی پڑیں گی کہ حضرت کا کوئی باپ ماں بیوی اولاد اور جب تک یہ نہ ہوگا اس وقت تک ذات نور ہونا ثابت نہیں ہو سکتا بات ہمیشہ وہاں سے سمجھی جاتی ہے جہاں اتفاق ہو جبرائیل علیہ السلام کی ذات کو یہ بھی نور مانتے ہیں ہم بھی نور ہیں اور ذات نور مانتے ہیں یا نہیں میں نے کہا تھا کہ جن کوئی ذات نور ہے وہ فریقتے ہیں اور قرآن نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پاک سے اعلان کروایا ہے کہ میں فرشتہ ہوں یہ ہے ذات کے نور کی نفی اسی طرح کوئی آیت یہ پیش تو کرے کہ انہوں نے فرمایا ہو میں ذات نور یعنی فرشتہ ہوں اس طرح مولوی صاحب نے جو حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پڑھی ہے یہ ابھی سے مولوی عام درزا کو چھوڑ بیٹھے ہیں وہ یہ دیکھیے بال مصطفیٰ میں لکھتے ہیں نصوص ہمیشہ ظاہر پر محمول رہیں گی بے بید لیلے شری تفسیسوں تعویل کی اجازت نہیں ورنہ شریعت سے امان اٹھ جائے گا نہ حدیث احاد اگرچہ کیسی اعلیٰ ترجہ کی صحیح ہو اموم قرآن کی تفصیل کر سکے بلکہ اس کے حضور مجمحل ہو جائے گی بلکہ تفصیص مترافی مترا نسک ہے اور اخبار کا نسق ناممکن اور تفصیل عقلی عام کو کفیت سے نازل نہیں کرتی اس لیے انہوں نے بھی یہ مانا جن آیات میں بشر کا لفظ ہے مفسرین نے کبھی اختلاف کیا کہ حضور مراد ہیں یا قرآن ان بشروں مشر کو میں پانچ سات کال ہیں نہیں ہے نا تو یہ آیت کتیں ہوئی نا کیونکہ اس کا کوئی دوسرا ممہوم ہے ہی اور جو انہوں نے پیش کی یہ خود بار بار کہتے اس میں قول ہے اور ہم اس کال کو مانتے ہیں اس کال کو اس کو راجے اور بڑا جو اس بات پر مارا کہ اتو جو ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ چیزیں دو ہیں تو میں مولانا سے اس اتب پر دو ہی باتیں پوچھتا ہوں آمین بلّائے برس ہی ولو ری انجلنا یہ بھی آٹف ہے یا نہیں اس سے معلوم کیا یہ سمجھ لیں گے نا کہ نور اور ہے اور رسول پھر صحیح صاحب نے کہا اللہ اور ہے رسول اور ہے نور اور واؤ اصب کے لیے آتی ہے تو کیا اس اردو بات میں بھی یہ مان جائیں گا رضا اسنین تم سب محبت و اتفاق سے رہو اور حت الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو ایک بات ہو گئی اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے عام فرض ہے مولوی احمد نے اپنی آخری وصیت میں یہ کہا کہ میرا تینوں مدو شریعت کے علاوہ ہے کیونکہ اتح مغارت کے لیے آتا ہے اور میرا دین و مدم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ حنفی میں ہے بلکہ میری ہی کتابوں میں اگر چونکہ مول صحیح سال کہتے ہیں کہ میں اسی بنا پر اس قول کو ترجیح دے رہا ہوں کہ اتحم مغارت کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی میں کسی قول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن یہ تو مانتے ہیں کہ اس کی ایک تفصیل نہیں کہ جس کو قطعی کہا جا سکے اور بسر والی آج کے بارے میں وہ بھی مانتے ہیں دیکھیے اور بات آج سمجھیں ذات اور مرتبے میں فرق ہوتا ہے نا انہوں نے یہ یادی و ہلا پڑھ کر صرف اتنا چٹکلا بیان کیا کہ اگر حضرت ہدایت ہے نورے ہدایت ہیں تو ذات ہو سکتی ہے ہدایت یا نہیں اس وقت بحث یہ نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں جس طرح یادی و ہلا کا دمج قرآن میں ہے اسی طرح یہاں ذات کا لفظ قرآن میں دکھایا اور یہ قیامت دکھایا یہ نہیں سکتا اور جو حدیث پیش کی ہے اور وہ اس کو صحیح ثابت کرے اس کی صحیح چند پڑھ کر اس کے ایک ایک راوی کی تو بیان ہے سمجھیں اور یہ قیامت تک اس کی سند پڑھ کر اس کے راویوں کو سکھا ہونا ثابت ہے نہیں کر سکتا اس لیے جس کو یہ سکھا ثابت نہیں کر سکتا مور صاحب نے تو بیچارے کو روکا تھا کہ اگر صحیح ثابت کر نہیں سکو اور وہ وہ خبریں وحد تو قرآن کے خلاف پیش نہ کرنا اگر تم نے ایسی بات شروع کر دی تو شریعت سے امان اٹھ جائے گا لیکن مولوی صحیح صاحب کہے ہیں شریعت سے امان اٹھتا ہے تو اٹھے کیونکہ میں نے حت المکان اتباع شریعت کرنی ہے جس طرح مجھے مولوی احمد رضا نے کہا ہے اگر امان اٹھ جائے تو اٹھ جائے لیکن میں تو احمد رضا کی کتابوں پر قائم رہنا ہے اس کے ساتھ مولوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ نعیم الدین صاحب نے کہا تھا جو صرف انسان مانے وہ کابر یہ کہا نا حالانکہ وہاں صرف کا لفظ نہیں یہ نہیں دکھا سکتا لیکن جب خدا تالا کسی کو دلیل کرنا چاہتا ہے یہ دیکھیے اسی نعیم الدین کی کتاب ملاقات میرے ہاتھ میں ہے میں صرف کا لفظ دکھاتا ہوں سوال کیا چینر فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں سوال کیا چینر فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں نہیں نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی فخت مرد فخ کا معنی بھی صرف ہوتا ہے نا ہوتا ہے نہیں تو اب شہید کے فتوے سے پہلے عبارت سے تو نیم صاحب سارے کابڑ بنے تھے اور ڈبل کابڑ ہوگا کیونکہ ایک صرف کا لفظ آ گیا ہے اور ایک پکت کا لفظ آ گیا ہے یہ کتاب العبائد نعیم الدین صاحب کی ہے لیکن آپ جتنا چاہیں لوگوں کو ٹالتے رہیں لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں آپ قرآن کی وہ آیت پڑھیں جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے نبی پاک کا ظاہر باطن ایک ہے یہ آپ قیامت تک پڑھیں نہیں سکتے اور یہ جو فرمایا کہ سب عالمی سے پہلے اس سے یہ حدوث کا انکار کرتا ہے حضرت کا یا اقرار کرتا ہے یہ واضح کرے پھر میں بتاؤں گا نور الفاظ کے حوالے سے کہ یہ احمد رضا کو ابھی چھوڑ رہا ہے ابھی ابھی یہ بھاگنے لگائے امدرزہ کے اصول بھی چھوڑ دیے احمد رضا کی کتابوں کو بھی چھوڑ دیا اور نعمت مراد آبادی کو بے اس کو ڈبل کا کیا دیا کہ صرف کا ڈبل حالانکہ اپنی تفصیل میں یہ صرف کا لفظ نہیں لکھا تو بات اصل میں یہ ہے عوام سارے سمجھ رہے ہیں کہ آج تک یہ اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ جو رسول اقبے صلی اللہ علیہ وسلم کو عصم کہتے ہیں وہ کافر ہیں کون سی کتاب نہیں ہو جائے گی آ جائے گی یہ کو ہمارا مدد میں تو بہرحال آ, حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح یادی بلا کے الفاظ ہیں قرآن پاک میں جس طرح ذات کا لفظ اس میں موجود ہے نہیں قرآن حل کن تو اللہ بشر رسولہ یہ بشر حضرت کی ذات ہے رسول حضرت کا پودا ہے جی اسی طرح ایک آیت پر ایک قرآن پاک سے ہلکن تو اللہ نور رسولا مجھے ذرا نکال کر تو دکھائے اور جو کچھ بیچارے نے دوسری تقریر میں کہا پہلی میں اس کے خلاف کہا تھا ان نمانا باتروم مشرک یو ہایا انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچریت ہے اور وہ امتیاز ہے. نا آپ سارے انسان باتے ہیں نا تو امتیاز سے ہوتا ہے نا کوئی صاحب ہوں گے یہ ان کا ہوتا ہے کوئی جانا اوتا ذکر ہے اس لیے نور رسورہ والی آیت پڑے کوئی ڈی صاحب ہوں گے یہ ان کا ہوتا ہے کوئی جانا او کا ذکر ہے اس لیے نور رسورہ والی آیت پڑے رسول اما بات بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا میں نے حید پڑی تھی اس کال اربو کا لل ملا اکت کلی جائے اس کا جواب آپ کے ذمے کر ہے ہیں روحمانی والے بیزابی والے لکھتے ہیں خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو جو ہو اس کا تعلق ادھر بھی ہو جدھر بھی ہو جی لائے تھے جبریل آئے تھے نور بشر بن کے آئے تھے کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف نوری یہ صرف بشر فائد دینا تھا دیتے کیسے نور تھا فٹا مچھر نہا بسر انسیا بشر بن کے آئے تھے مولانا نئی مدین میرا ڈالا کی کتاب پڑھی اور دھوکہ دینے کی کوشش کی نبی صرف انسان میں ہوتے ہیں تو جناب یہ مقابل ہے کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں فرمایا نہیں نہ جن ہوتے ہیں نہ فرشتے نبی ہوتے ہیں انسانوں کے پاس جو نبی آتے ہیں وہ بشر بن کے آتے ہیں <شاید> اس کی گرج پروس پر مولیشر صاحب خاندی سے شاہد الحق محفوظ سے بول رہی انہوں نے مدارک النبوت لکھا صحیح آہا, آہا, یہ صحیح حدیث ہے ابل ماخلط اللہ و نوری آہا. میرے دوستوں بزرگوں میری بات شروع تھی کہ نبی اللہ رحمۃ رحمت للعالمین ہے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کس طرح عالمین سے ربط ہونا پہلے ضروری ہے اس طرح رحمت اللہ کا عالمین سے پہلے ہونا ضروری ہے اور یہ بات میں نہیں کہتا میں علامہ عروسی کی حوالے سے کہتا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ و بابر کا برقع جو رحمت اللہ علین ہے کیوں بنے گا کیونکہ حضور رحمت اللہ عمین ہے اسی لیے صلی اللہ علیہ کا نل المخلوقات ہو حضور کی ذات رحمت کائنات ہے اس لیے سب سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو تعداد تو دل خبریں اب خلق اللہ تعالیٰ نور ال نتیجے کا یاد جاتے ہو تعالیٰ الموتی اللہ, اللہ اللہ نے حضور علیہ السلات وسلام کو رحمت اللہ علین بنا کر کے جائے آپ یہ کہتے ہیں ما خلق اللہ علوری سوچ اس حدیث کو کس کس نے نقل کیا روح الب نہیں کرتے جانا جلد کاج صفائی کاسی اور بڑے مخالق اللہ نوری مارسل کو مفتی شفیف صاحب کی تفسیرات کے بزر گئے ان کی تفسیر دیکھے انہوں نے حدیث نقل کی بڑے ماخال اللہ نوری متوبائی شریف حضرت جدید الفاظ نہیں آپ کی طور پہ وہ جدید مانتے ہیں وہ حدیث نقل کرتے ہیں بڑے واقع اللہ نوری اور سے جرادے علی ابرال غربا ابر الغردہ سیا پسیدہ خوردہ اس کے اندر حدیث موجود ہے سفا پچیس اٹھائیے بیدانی کا ہاشیہ صاحب اٹھائیے جلد چار سفا ایک سو چوتالیس پر حدیث موجود ہے مدارے جلد نبت اٹھائیے جلد بھی دو سفا بھی دو حدیث موجود ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نور اللہ نے سب سے پہلے بنایا اور اس, اس کو تو پوری امت حدیث کو قبول کر چکی ہے آج کب بھی قبول کر چکے ہیں نور ماننے تھے الحمد للہ میرے دوستوں بزرگو میں نے آپ اور رات کے سامنے واضح بات سمجھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نور ذات ہونے کی مثال عرض کی تھی جس کے جواب میں شہید صاحب نے صرف اتنی بات فرمائی ہے کہ وہ جب آئے ہیں تو سمجھ سک گیا بس کوئی بات نہیں تمسل آمد ہو گیا تو دیکھیے یہ دلیل انہیں بھی نہیں ہماری ہے جو شخص بھی جو شخص بھی نور ذات ہو اور تمس المشر کا بن کر آ جائے جو نور ذات ہو اور تمسل بشر کا بن کر آ جائے اس کے لیے قرآن تمسل کا لفظ لاتا ہے اسی طرح یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمثر کا نفظ دکھا دیں یہ قیامت تک دکھا سکتے اور میں نے بتایا تھا کہ جب فرشتے اس تمسر میں آتے ہیں تو وہ کھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب فریشتے لباس بشری میں آیا ہیں تو انہوں نے کھانا کھایا ہے میں نے یہ کہا تھا ذات کی پہچان یہاں سے پتا چلے گا کہ ان کے بات کون ہے کیسے نکاح ہے یا لیکن اس بات کو انہوں نے چھیڑا تک نہیں البتہ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ میں نے گل یہ آیت پڑی تھی کہ حضرت آزم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خلیفہ بنایا اور خلیفہ زو جے ہوتا ہے اس لیے یہ زو جے کا لفظ جو ہے یہ پرانے بات میں تو یہ نہیں دکھا سکے اگر دود جہ جی پہن کا مطلب یہی ہے کہ وہ خدا سے وہی لیتا ہے اور مخلوق کو پہنچاتا ہے تو اس کا کسی نے انکار کیا ہم نے تو خود اپنے دعوے میں لے کر بھیجا ہے کہ رسول سونے حکبت علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ بسر ہیں آپ طرح کا آپ کی سیرت نور ہدایت بھی ہے اور ساری امت اس میں آپ کی محتاج ہے है. تو دیکھیے بات واضح ہو گئی میں نے یہ پہلے بتایا تھا لہرا قدر کی مثال سے کہ اس کی رات رات ہے دانت سارے ہفتے کے دنوں میں جمعہ کا دن شامل ہے یا نہیں لیکن جب گنتی ہوگی تو اس کو دل کا سارے ہفتے کے دنوں میں جمعے کا دن شامل ہے یا نہیں لیکن جب گنتی ہوگی تو اس کو دل جائے گا جب اس کی کا بیان آئے گا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ باقی ہفتے کے ایڈریس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے ملک کے صدر کے ہیں وہ جب پاکستان کی مدم شماری ہوگی تو پاکستانی شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے نا لیکن جب ان کے عہدے کی بات آئے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ اس پورے ملک میں وہ ایک ہی ہوتا ہے جو صدر صاحب کے پاس ہے اور کسی کے پاس یہ ہوگا اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے بارے میں یہ بات آئے گی کہ آپ کی ذات کیا ہے تو ہم کہیں گے حضرت اولاد آ سے ہیں لیکن جب آپ کے عہدہ کی بات آئے گی تو سطح طور کے بارے میں تو ہم نے ملک کی مثال دی لیکن عہدے کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ تمام کائنات اور تو سارے جانوں سے آپ والے ہیں سارے نبی مل کر بھی اس مقام کو جانک نہیں سکتے جو خدا نے آپ پودا فرمایا ہے لیکن جس طرح ذکر کرنے سے لہرت اور قدر کے رات ہونے کا انکار لازم نہیں آتا اسی طرح چونے کے دن ہونے کا انکار لازم نہیں آتا صدر صاحب کے پاکستانی ہونے کا انکار لازم نہیں آتا اسی طرح حضرت صلی اللہ اتار علیہ وسلم کے ان کا انکار لازم نہیں آتا میں نے ان سے مطالبہ یہ کیا تھا کہ آپ اس حدیث کو صحیح ثابت کریں اب مناظرے میں پیش انہوں نے کیا یا فانوی صاحب نے اب کبھی کہتے ہیں جی فانوی صاحب پیش کریں گے حضرت کا وشال ہو چکا ہے کبھی کہتے ہیں مفتی صاحب پیش کریں گے میں نے جو بات تقریر میں کہی تھی وہ یہ تھی کہ انہیں سند آتی نہیں اگر مولانا سانوی رحمد کی کتاب کے ساتھ ہے باقی ساری ادیچوں نے سنتوں سے دکھی ہیں تو پھر تو انہیں یہ بھی سن سے لکھنا چاہیے تھی لیکن وہ تو سمجھوتے والی کتاب نہیں جب بھی حدیث کی صحت کی بات آئے گی وہ رول ماننی نہیں دیکھی جائے گی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مدارجن نبوت میں ہے یہ نج تیم میں ہے یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے سن کے ساتھ ذکر کیا یہ سن بیان نہیں کر سکتا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مانا تو اپنی تقریبی کو مدد کرتے رہتے میں تو پیش کرتا ہوں والے کنالی پیش کرتا ہوں یہ ٹھیک بات ہے انہوں نے تو دیا کہ خانوی صاحب وہی پتی سے لکھا کرتے تھے ان کا پتہ چل گیا تھانو صاحب وہی پتی سے لکھا کرتے تھے ان کو صنعت کا نہیں پتا تھا امین ان ساتھ کرایا جانا پتا ہے آج اس کی صحت کا میرے دوستوں کو نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کی کوئی اولاد تھی انہوں نے کتنی حدمیاں کی تھی نور تھا تو نور تو دوسرے کام نہیں کیا یہ انہوں نے خریدا فرمائی گا اگر قرآن کر لیتے تو قرآن نے کہیں لکھا ہے کہ نور کھا نہیں سکتا یہ لکھا ہے کہ نہیں ان شاء اللہ سلاخ و اسلام کا خیر ڈینڈا ہوا عب السلام کا اللہ تعالیٰ نے سنایا الا موسا کا ڈنڈا پھینکا پل گیا تھا حقیقت میں ڈنڈا ظاہر تھا بہت ڈلٹا تھا کھاتا پیتا نہیں تھا جب وہ دوسری صورت میں آیا لو نوٹ کیا تھا علیہ السلام صرف نور نہیں لے والے بھی ہے کیا کیا سے نور نہیں لیتے تھے حضور نے کیا حافی پر بھیجا تھا پبلک کے لیے اور اس کی آکا پبلی کے لیے تو جاؤں پریشانی تو دو حضور علیہ سلاطو اسلام نے دونوں آنکھوں کے درمیان یہ انگلی ماری میرے آکا کا انگلی مارنا تھا کہ یہ سڑک نے نکے حضور علیہ سلاقو وسلام کے پاس سوچ یا بھے سارے تھے حضور نے ایک لاٹھی پکڑا دی لوگا اندھیرا ہے روشنی ہوگی گئی لاٹھی تھی مست کے ہاتھ لگنے سے لاٹھی تھی نور قرآن کی آیت لو حضور نور لو بشینت لو لیا تو پڑھتے رہو پڑتے رہو لو ہم نصیحت کا انکار نہیں اور پھر دیکھو دوستو ہارود اور مارود فرشتے تھے یا نہیں تھے تو تم صرف کی بات کرتے ہوشتے تھے پہلے پڑھ کے آئے تو والے کام بھی کرتے تھے بزرگوں دلیل بات کرنا تھا اللہ رحمد لال الدین مونی صاحب نے تو پھر لگایا الحمد یارو بڑا یونا بلند ہوا کرتا ہے جو منتصر خاص حسین احمد صحمدنی ان کی کتاب ہے صحاب خاک اس کو بھی ذرا پڑھ لیجیے سن لیجیے وہ کہتے ہیں ہمارے سارے بزرگ جو تھے یہ تمام حضرات واقع حضور پر نور علیہ السلام ہو غریب ہوا وغیرہ کے ہیں کے تھے سب اس لیے تھا کہ تعینات کے ذرے تو کے واسطے کا خیال دوستوں میرے وہ چھوٹی سی بھی ہلو یا بھی بھی یہاں پر نورے ہدایت مراد ہے سات مراد نہیں ہے کہ نور سے مراد قرآن ہے میرے دونوں بزرگوں اگر آپ نے کچھ پڑا ہوتا تو آپ کو پتا چل جاتا جو عالم عرفان ہے انہوں نے نور سے مرادی مستعفی کی زم لی ہے قرآن سے مرادی مستفا نور <نزان> بھی مستفیٰ قرآن <نزان> بھی مستفیٰ <مس دوست بزرگوں آپ سعید صاحب کی آج بھی جی دیکھ رہے ہیں یہ کبھی جو کہتے ہیں کہ مشاء اللہ السلام کا ڈنڈا جیسے کام پہن گیا تھا معذلہ معذلہ رسول اقدہ سلم کو بھی آپ کے اس ڈنڈے سے تجویز دی جا رہی ہے کتاب قرآن میں جنہوں نے ہمارا یہ پیتا بہت بہت پڑھا سابے ثابت سے بھی کہ ہم نبی اقدم کے سما آج کے کتنے کا یہ بیاں کر رہے ہیں نا اور ہم نے نورے ہدایت لے کر موضوع میں دیا ہوا ہے نا اس بات کا تو ہم نے انکار بھی نہیں کیا لیکن دراصل انکار اس چیز کا ہم کر رہے ہیں کہ یہ جس چیز کو دنڈوں سے تجویز دے رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ شام کا ذکر کر سکتے ہیں اس کی ذات بدلنے کا اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی سری یاد نو نہیں کرتے کہ ان کا ظاہر باتن اور تھا سوال تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ آؤ سارا قرآن کہا کہ مستقفا یا نہیں لیکن اس قرآن سے ایک آئے تو یہ نکال دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس طرح میں نے ڈنڈے کو شام بنا دیا تھا میں نے اسی ذات نور کو بشر بنایا ہے اور یہ ڈنڈے کی تصویر دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنقید کی جا رہی ہے جائے آک میں شکاری کی تصویر دی ہے مفتی احمد یار خانے کہ جس طرح شکاری بناوٹی آواز نکالتا ہے سگنے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی طرح دنیا میں شکار کرنے آئے ہوئے اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پرانے پاک میں ایک بھی آیت ہوتی کہ آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات نور ہیں تو اس قسم کے اتنا بھی پتہ ہوتا یہ قرآن جو ہے یہ خدا کا کلام ہے یا نہیں <می انت> اور رسول کا موجہ ہے یا نہیں <می انت> اب کوئی آدمی جس کو خدا کا کلام نہ مانے وہ بھی لیکن حضرت کا اپنا فیل ماننے کے یہ خود حضرت نے لکھا ہوا ہے تو وہ بھی <می انت> یہ موجودہ تو ہے اللہ کے نبی کا اور کلام, کلام کس کا ہے اسی طرح موجدات دوسرے جو عملی ہیں وہ موج نبی کے ہوتے ہیں اور کام آہ آہ دا آہ دا خدا والا کا ہوتا ہے تو اندازہ لگائیں انہوں نے یہ بتایا کہ جس طرح اس سانپ کی نسل نہیں چلی دنیا میں ہی نہ چلی وہ جو ڈنڈے سے بنا تھا اس اونٹلی کی نسل چلی جو باہر سے نکلی تھی نہیں چلی نا تو دیکھیے یہ پھر بھول گئے اگر یہ اس سانپ کی نسل ثابت کر دے تو چلو ہم ماننے کہ ان کے پاس قرآن کی آیت نہیں نبی کی حدیث نہیں کیاس ہیں جالی قیاس لیکن یہ اپنی جالی قیاسوں کو بھی ثابت نہیں کر سکتے تو دیکھیے وہ اونٹنی موجہ تھی یا نہیں تو انہوں نے رسول اقبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسیح علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کے اس ڈنڈے سے تجویز دی تو یہ جو کہا کہ وہ کھاتے تھے پرانے پاک نے تو صاحب کہا ہے کہ یہ خیال یہ ہو رہا تھا یو کھائی یہ خیال ہو رہا تھا تو دیکھیے اب اس انداز میں انہوں نے جو یہ بیان کیا ہے کبھی شکاری کی مثال مفتی امدیاتہ دیتے ہیں کبھی ڈنڈے کی مثال یہ بیان کرتے ہیں لیکن ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے لوگوں کو مغالطہ دینے کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آیت پیش کرے جس میں ذات کی نبی ہو انہیں اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی یاد نہیں البی والمدعی ودئی ون یمین من ان ساوہ دلیل مدی کے ذمہ ہوا کرتی ہے مدعے یہ بنے تھے یا نہیں بانے بانے نایں بانے نایں نایں دیکھو یہ کس قسم کا مغالتا ہے آپ لوگ یہ کہیں گے کہ آج یہاں مناظرہ ہو رہا تھا اور سعید صاحب ڈنڈے سے اللہ کے نبی کو تجویز دے رہے تھے باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ ٹیپ نہ سنیں تو وہ کہیں گے کہ مناظرہ ہم نے دیکھا ہی تو ان کی نبی کی بات اجت ہوگی یا آپ کی دیکھنے والوں کی تو دیکھیے بات اس کی ذمہ دلیل ہوتی ہے جو کسی بات کا دعوی کرے مدعی یہ ہے یہ آیت چیک کرے میں نے پیش کی تھی کڈا نور اللہ کی طرف سے نور آیا مول ان شریف, شریف میں لالپور سے آیا مانا یہ ہوا کہ پہلے لال میں تھا تب آیا نا اللہ فرماتا کڈا کو من لاہ نور حضور علیہ السلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے ایک نور آئے کو اللہ کی طرف سے نور آیا تو میرے دوستوں آنے سے پہلے وہاں نور بھیجے نہیں تھے اے اے اے نور بھیجے نہیں تھے اے اے اور پھر آپ نے کہا یا تھا میرے دوستوں کو اٹھا کر دیکھو میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا نور سے مراد عبد مصطفیٰ کی ذات مفری نے دی ہے قرآن نے بھی لی اس لیے تو کہا ہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے زیادہ خرح تک طویل نبی الفرا اس کی ذات زمیر واہ بھائی پھر بڑا شور بچایا جی وہ ہدایت کے نور ہیں ہدایت کے لور ہیں پرانے کے تب و دل نجم ہوم تاروں سے ہدایت حاصل کرتے تھے تارا نور ہے ہدایت بھی ملتی ہے ذات بھی نور ہے پھر میرے صحابہ ثاقب کی بار پر کوئی جواب نہیں آیا یہ ملیا پڑا تھا جواب نہیں آیا رحمت اللہ تلار امید ریات پڑی تھی جواب نہیں آیا جاتا ہے نور نبی کیا کہا میں نور ہی وہ حدیث پڑی تھی اس کا جواب نہیں آیا میرے پاس تو کو اللہ نور سوال ہوتے کل اس کا تنفی ہم اس کا میں نے آٹھ تصویروں کے نام لیے تھے کہ انہوں نے نبی علیہ السلاق السلام کی جان نور مراد لیا ہے حضرت قابل اخبار نے حضرت شیخ نے بات کیا کہا یہ نبی کریم پہ نور کی مثال ہے اس کا جواب نہیں آیا تو دین تو ان کا ہو گیا شریعت کے مخائر ہو گیا میرا دین تو میرے دوستوں اور بزرگوں خبر والا کیا پوچھے گا من رکھو کا آگے ماں دینوں کا دین ہو سکتا ہے تو میرا دین نہیں ہو سکتا دین تو نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں پھر میں یہ رشید سے بھی پڑھ کے دکھا سکتا ہوں میں اسادیوں سے بھی پڑھ کے دکھا سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں آپ کمپلسری اس کے اندر شکر ہے اللہ کا آپ سامنے تو ہے مستفی کی ملازمت کا مسئلہ سب سے زیادہ کر دوں پتہ نہیں دوبارہ آپ لوگوں سے کہاں ملاقات ہو پہلے دو سال بعد کابو آئے ہیں آج بھی جنوری ہے پچھلے سال جمعرات تھی آج پیر ہے میں کہا کرتا جمعرات بھی ہماری پیر بھی ہم جیتے تھے آج بھی ان اللہ ہم جیت رہے میرے دوستوں کو خطرہ کیا رسول اللہ آپ کے یہ نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی آپ نے فرمایا کہ کس وقت میں آج علیہ سلاح و چلوم کے درمیان تھے جانور کے تل میں جان نہیں آئی تھی مستفیٰ اس وقت بھی نبی تھا اور جناب موجود تھانوی صاحب دکھتے ہیں روایت کیا اس کو ترمدی نے اور حدیث کو حسن کہا اور پھر سرو سرو حضور تو پہلے نبی تھے تو نبوت کس کو شروع مشہور ہے سرکار کی اس مطلب کی موجود ہیں الحمد للہ الحمدللہ سفار چلانے والا یہ بات اہم سفار اب دیکھیے سنگیت صاحب نے ہویا جی مہلا والی آگ کو پھر یاد کیا